رحیم سامعش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے لاہور سے کوئی آدمی اس طرح میرے محبوب کو نہ طرح آپس میں ایک دوسرے کو یار لوگوں نے ہماری مکالفت کی وجہ سے کہا ازا یا محمد کین ہے یا محمد بابیاں نے سروے رہنے ہمارا کیا ہے اگر تم نے قرآن کی مکالفت کرنی ہے تو کرتے رہو ہم تمہیں کس طرح بات رکھ ہم تو سمجھا ہی سکتے قرآن سورہ نور سورائے اٹھارو پاروال آسمان سے کہا لاتا رسول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 اللہ سراجن مری گا تو بات یہ ہو رہی تھی وہ بھی آتی جنگلی آدمی اس کو پتہ ہی نہیں کہ رسول کس کو کہتے کہہ لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا آپ کہتے ہیں کہ کہا تجھے اسی اللہ کی قسم ہے سچی بات کہنا ہے باقی اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اتنا بالکل سادہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ نے فرمایا میں اسی ذات کی کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے سوا کوئی رکھنے. اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی نے نے کو بھیجا آپ نے فرمایا ہاں کھا کے کیا بتلاؤ کیا بتلاؤ اسی نے آپ کو بھیجا آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنا نبی بنا دیا اس نے کہا اور یہ تو میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے تو اللہ کا رسول ہے چونکہ قسم کھا کے بتلایا مجھ کو یقین ہو گیا آج سچ کیا ہے صلاح ہو آپ نے فرمایا پنج وقت نے اور کوئی آپ نے فرمایا اللہ مال دے تو سکا دیا کرو پھر کہتا ہے کہ بتلاؤ اس کو بھی اللہ نے دیا ہے آپ نے اللہ نے فرمایا میں یہ فرمایا اللہ کے گھر کا کیا بتلاؤ یہ بھی کرے رب نے کہا آپ نے ہوں یہ اللہ اس آدمی کی کیا شمان ہے دیہاتی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتا ہے ہے کہتا پہلے تو نے پانچ قسمیں کھائی ہے اب میں ایک قسم کھاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا قسم کھاتا ہے کہ رب کی قسم کھاتا ہوں جو ایک ہے اور جس نے تجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں جب تک زندہ رہوں گا ان پانچ چیزوں کو اختیار کیے رکھوں گا کبھی بھی چھوڑوں گا نہ اللہ کی کو چھوڑوں گا نہ تیری رسالت کو چھوڑوں گا نہ روز کو چھوڑوں گا نہ حج چھوڑوں گا نہ تو کہاں چھوڑوں گا مروں گا تو اس پر مروں گا جیوں گا تو اس پر جیوں گا اب میں بھی کسم بھاگے یہ کار چل نکلو ابھی 15 منٹ نہیں ہوئے ایماندار ہوئے دس منٹ گزرے ہیں ایماندار ہوئے تو آسمان سے جبری نے ابھی را گئے نہ ہوئی نہ بھی یہ کافی کروایا منسر رہوں میرے ساتھیوں میرے صحابیوں اور دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں چلتا پھر جنتی صحابہ نے کہنا چاہتا فرمایا اس جنگلی کو دیکھ لو جس کو بھی پانچ منٹ ہوئے اسلام لائے ہوئے جبریل نے نے جنت اس کو لکھ کے ادا منٹ ہوئے اسلام لائے اور نبی سے مسئلہ پوچھ کے گیا سال جبریت سے انشارت ملے لے کے چلا گیا لوگوں یہ کس سے ان اسلام کے بنیادی غصولوں کو تسلیم کرنا مزہ آیا نا اس سے نبی کو قسم اٹھوائی پھر خود بھی قسم اٹھائی مزہ آیا کسم اٹھانے لگے. ہم کیا بولے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں ہم ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی دوسرے میں ہمارے میں تصویر کہیں گئی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 اللہ زکات نہ دینے والوں کو زکات دینے کی توفیق عطا فرما دے اللہ حج سے غافل لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے اللہ ہمیں صحیح مانو میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں اس مقدس دن میں اس مقدس مہینے میں اس مقدس رات کی آمد کے موقع پر اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پر زندہ رکھنا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے واخر دعوانا الحمدللہ رب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله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 بَارَكَ عَلَى عَلَى اِنَّكَ حَمِيدٌ <مَّجِيدٌ> یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد کیا ہے کہ شاہ رمضان اللذی انزل العلی القرآن یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے یعنی قرآن اتنی عظیم کتاب ہے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 جو یہ قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہو ابھی اسے بات میں آیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی کہ ایک دن حضرت عسید ابن حضیر رضی نے تعالیٰ راج کے پچھلے پہر قرآن کی تلاوت کر رہے گھوڑا پاس ہی بندا ہوا تھا اور پڑوسی میں ان کا بیٹا سویا ہوا تھا کہا قرآن پڑھنا شروع کیا کہ گھوڑے نے مچلنا شروع کیا پریشان ہو گئے گا آسمان کی طرف دگا اٹھ گئی دیکھا کہ ایک بادلوں کا ٹکڑا ہے جس کے اندر کندیلے روشن ہے اور اس کو دیکھ کر گھوڑا بھجک رہا ہے قرآن پڑھنا بند کیا بادلوں کا ٹکڑا اوپر ہو گیا پھر شروع کیا پھر گھوڑا مچلنے لگا پھر بند کیا پھر شروع کیا صبح ہوئی حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا واقعہ بیان کیا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 حضرت عبی اب نکاب کو رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی پاک نے ارشاد فرمایا عبی مجھے عرش والے نے کہا ہے کہ عبی کو کون قرآن پڑھے میں عرش پہ بیٹھ کے اس کا قرآن سننا چاہتا ہوں خدا نے کہا ہے خدا نے میں تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں ارش والا اپنے قرآن کو خود سنتا ہے لوگوں دس دن رہ گئے اور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 آج کی آپ نماز فجر کے بعد اپنے رات کو بیدار رہنا ہے اعتکا بیٹھنے والے رات کو بیدار رہنا ہے فجر کی نماز کے بعد اپنی اعتکافگاہ میں داخل ہونا ہے اگر رات کو چاہے تو رات ہی کے لیے ایشا کی نماز کے بعد تراوی کے بعد اپنی موتقبہ میں اعتقافگاہ میں داخل ہو جائے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 ان پانچوں راتوں میں وہاں شب بیداری کرنے والوں کے لیے کھانے کا اللہ کے فضل و کرم سے اہتمام ہوگا شہری کے وقت کا یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس مسجد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اٹھائیسویں شب کو پرانے مجید کا خط ہوگا کون سی شب کو کیونکہ میں نے پانچ راتوں میں آنا مشکل ہوتا ہے لمبا درس ہوتا ہے یہاں بھی یہی دستور تھا اور لمبے خلاصے بیان کیے جاتے ہیں اس لیے اٹھائیسویں کی شب کو میں خود یہاں ہوں گا انشاءاللہ اور تاری صاحب قرآن مجید کا ختم کریں گے اور انشاءاللہ خطاب بھی ہوگا اور طویل دعا ختم قرآن بھی ہوگی انشاءاللہ شاء باقی پانچ راتیں وہی گزاری جائیں گی انشاءاللہ سارے دوست آج پہلی مرتبہ میں یہ بات کرنے لگا پہلے میں کہتا ہوں جو آ سکتے ہیں آئے جو نہیں پہنچ سکتے نہ پہنچے لیکن ان پانچ راتوں میں سارے دوست وہاں پہنچے سنا ہے کہ نہیں ان پانچ راتوں میں سارے دوست کیوں اب یہ مسئلہ نہیں آجی واپسی پہ سواری نہیں ملے گی کیونکہ شیری انشاءاللہ شاء ہو رہی ہے فجر کی نماز کے بعد بڑی سواریاں مل جاتی پہنچو گے کہ نہیں ایسا بولتے پہنچو گے کہ نہیں ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ ہاتھ اٹھا کے بابا جی اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ اٹھاؤ نیوا سر نہ کرو چونکہ ہاں اس طرح سب نے انشاءاللہ پہنچنا ہے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 بولو بھائی یہ جمعہ تلوا انشاءاللہ وہاں بڑی جامع مسجد مرکز آیس لارنس روڈ پہ انشاءاللہ ادا کیا جائے گا ان کہاں ادا ہوگا لارنس روڈ پہ انشاءاللہ یہاں جو دوست احتکا بیٹھے ہیں ان کے لیے یہاں بھی جمعے کا اہتمام کر دیا جائے گا جا. تاکہ ان کے احتکاف میں خلل نہ پڑے ویسے باقاعدہ جو ہمارا جمعہ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ جمعہ اگلی دفعہ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 آپ ادرا جو خاص طور پر چینی وائی مسجد کے نوازی تیسری بات یہ ہے اخبارات میں بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ہاں ایک بات سن لیں میں اس لیے نہیں کہ کہیں بعد ہمارے بزرگ دعائی نہ مانگنا شروع کر دیں آج سے اگر بارش ہوگی تو پھر جمعہ یہی ہوگا میں نے اس لیے لیکن انشاءاللہ العزیز جمعہ اگلا صحیح ہوگا اگلا جمعہ تو الدا لارس روڈ پہ ہوگا پانچوں راتوں کی بیداری بھی نہیں ہوگی ان شاء اللہ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے منزل پڑنے کے بعد خلاصہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے طویل دعا ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ سنگھ چوتھی بات یہ میں ذرا بڑی تاکید کے ساتھ آپ کو کہہ لگا ہوں آج قلعہ لکمن سنگھ راوی روڈ پتا ہے قلعہ لکمن سنگھ کا راوی روڈ کا بھی پتا ہے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 سوا چھ بجے مین بازار قلعہ لکشمن سنگھ پہ راوی روڈ پہ انشاءاللہ میرا خطاب بھی ہوگا اور افطاری کا بھی بندوبست نے وہی کیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توقی فرمائے حقیقی بات یہ ہے گیارہ بارہ دن ہو گئے ہیں مسلسل افطاریوں میں جاتے ہوئے رات کو قرآن سنانا بڑا مشکل کام ہے اور پھر قرآن سنا کے اللہ کے بدل سے خلاصہ بیان کرنا